باب سوم نبوت پیغمبری کی حقیقت پیغمبر کی پہچان پیغمبر کی اطاعت پیغمبر پر ایمان لانے کی ضرورت پیغمبر کی اطاعت پیغمبر کی مختصر تاریخ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت ختم نبوت ختم نبوت کے دلائے پچھلے باب میں تم کو تین باتیں بتائی گئی تھیں ایک یہ کہ خدا کی اطاعت کے لیے خدا کی ذات و صفات اور اس کے پسندیدہ طریقے اور آخرت کی جزا و سزا کے متعلق علم کی ضرورت ہے اور یہ علم ایسا ہونا چاہیے کہ جس پر تم کو کامل یقین ہو یعنی ایمان حاصل ہو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 محسوس کرنے کے لیے سارے جسم کی کھال میں قوت میں چلنے کے لئے پاؤں کام کرنے کے لئے ہاتھ سوچنے کے لیے دماغ اور اسی بے شمار دوسری چیزیں جو پہلے سے اس کی سب کا لحاظ کر کے, اس کے چھوٹے سے جسم میں لپیٹ کر رکھ دی گئی ہیں پھر جب وہ دنیا میں قدم رکھتا ہے تو زندگی بسر کرنے کے لئے اتنا سامان اس کو ملتا ہے جس کو تم شمار نہیں کر سکتے ہوا ہے روشنی ہے حرارت ہے پانی ہے زمین ہے ماں کے سینے میں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 کسان اور بڑھئی اور لوہار اور ایسے ہی دوسرے کاموں کے آدمی کثرت سے پیدا ہوتے ہیں مگر علمی اور دماغی قوتیں رکھنے والے اور سیاست اور سپہ سالاری کی قابلیتیں رکھنے والے کم پیدا ہوتے ہیں پھر وہ لوگ اور بھی زیادہ کم ہوتے ہیں جو کسی خاص فن میں غیر معمولی قابلیت کے مالک ہوں کیونکہ ان کے میں صدیوں کے لیے انسانوں کو اپنے جیسے ماہر فن کی ضرورت سے بے نیاز کر دیتے ہیں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 اسی طرح پیغمبر بھی ایک خاص قسم کی طبیعت لے کر آتے ہیں ایک پیدائشی شاعر کا کلام سنتے ہی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ شاعری کی خاص قبیلت لے کر پیدا ہوا ہے کیونکہ دوسرے لوگ خواہ کتنی ہی کوششیں کریں ویسا شعر نہیں کہہ سکتے اس طرح ایک پیدائشی مقرر ایک پیدائشی انشا پرداز ایک پیدائشی موجد ایک پیدائشی لیڈر بھی اپنے کارناموں سے صاف پہچار لیا جاتا ہے کیونکہ ان میں سے ہر ایک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 کرتا اس کی ساری زندگی سچائی شرافت پاک تینتی بلند خیالی اور آلہ درجے کی انسانیت کا نمونہ ہوتی ہے جس میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی عائب نظر نہیں آتا انہی چیزوں کے طرف دیکھ کر صاف پہچار لیا جاتا ہے کہ یہ شخص خدا کا سچا پیغمبر ہے پیغمبر کی اطاعت جب یہ معلوم ہو جائے کہ فلان شخص خدا کا سچا پیغمبر ہے تو اس کی بات ماننا اس کی اطاعت کرنا اس کے طریقے کی پیروی کرنا ضروری ہے یہ بات بالکل خلاف عقل ہے کہ تم ایک شخص کو پیغمبر بھی تسلیم کرو اور پھر بھی اس کی بات نہ مانو اس لیے کہ پیغمبر تسلیم کرنے کے معنی یہ ہے کہ تم نے مان لیا ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے خدا کی طرف سے کہہ رہا ہے اور وہ جو کچھ کر رہا ہے خدا کی مرضی کے مطابق کر رہا ہے اب تم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 کسی وکیل کو مقدمہ سپرد کر دینے کے بعد تم ایسی حجتیں کرو گے تو تمہیں اپنے دفتر سے نکال دے گا کسی ڈاکٹر سے تم اس کی ایک ایک ہدایت پر دلیل پوچھو گے وہ تمہارا علاج چھوڑ دے گا ایسا ہی معاملہ مذہب کا ہے تم کو خدا کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ خدا کی مرضی کے, کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ کیا ہے اب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 اب غور کرو کہ جو سیدھا راستہ ہے وہ پیغمبر نے بتا دیا ہے اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ سرات مستقیم ہے ہی نہیں اس راستے کو چھوڑ کر جو شخص کوئی دوسرا راستہ تلاش کرے اس کو دو صورتوں میں سے ایک صورت ضرور پیش آئے گی یا تو اس کو خدا تک پہنچنے کا کوئی راستہ ملے گا ہی نہیں یا اگر ملا بھی تو وہ بہت پھیر کا راستہ ہوگا خط مستقیم نہ ہوگا بلکہ خط ہوگا پہلی صورت میں تو اس کی تباہی ظاہر ہے رہی دوسری صورت تو اس کے بھی ہماقت ہونے میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا ایک بے عقل جانور بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے خط منہنی کو چھوڑ کر خط مستقیم ہی کو اختیار کرتا ہے پھر اس انسان کو تم کیا کہو گے جس کو خدا کا ایک ایک بندہ سیدھا راستہ بتایا اور وہ کہے کہ نہیں میں تمہارے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلوں گا بلکہ خود ٹیڑھے راستوں پر بھٹک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 الگ الگ ہیں ہر ایک کی پرستیش کرنی چاہیے تاکہ سب خوش ہو کر ہم پر مہربان ہوں اسی طرح جہالت کی وجہ سے شرک اور بدھ پرستی کی بہت سی صورتیں پیدا ہو گئیں جن سے بیسیاں مذہب نکل ہے یہ وہ زمانہ تھا جب کہ آدم علیہ السلام کی نسل دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل چکی تھی مختلف قومیں بن گئی تھیں ہر قوم نے اپنا ایک مذہب بنا لیا تھا اور ہر ایک کی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 پیغمبروں کے ساتھ بھی انسان نے عجیب معاملہ کیا پہلے تو ان کو تکلیفیں دی گئیں کی ہدایات کو ماننے سے انکار کیا گیا کسی کو وطن سے نکالا گیا تو کسی کو قتل کیا گیا کسی کو عمر بھر کی تعلیم و تلقین سے پانچ دس پیرو میسر ہو سکے مگر خدا کے یہ برگزیدہ بندے برابر اپنا کام کیے چلے گئے یہاں تک کیوں کی تعلیمات نے اثر کیا اور بڑی بڑی قومیں ان کی پیرو بن گئیں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 کسی نے اپنے پیغمبر کو خدا کا بیٹا کہا کسی نے اپنے پیغمبر کو خدائی میں شریک ٹھہرایا الغرض انسان نے عجیب ستم ظریفی کی کہ جن لوگوں نے بتوں کو توڑا تھا انسان نے خود انہیں کو بت بنا لیا پھر جو شریعتیں یہ پیغمبر اپنی امتوں کو دے گئے تھے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 چند اخلاقی اصولی تھے مگر ہندوستان سے نکل کر وہ ایک طرف جپان اور منگولیہ تک اور دوسری طرف افغانستان اور بخارہ تک پھیل گیا اور اس کی تبلیغ کرنے والے دور دور ملکوں تک جا پہنچے اس کے چند صدیوں بعد عیسائی مذہب پیدا ہوا اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسلام کی تعلیم لے کر آئے تھے مگر ان کے بعد عیسائیت کے نام سے ایک ناقص مذہب بنا لیا گیا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 برائیاں بھی تھیں جیسا کہ تم کو آگے چل کر معلوم ہوگا مگر یہ برائیاں اس لیے تھیں کہ ڈھائی ہزار برس سے ان کے ہاں کوئی پیغمبر نہ آیا تھا نہ کوئی ایسا رہنما پیدا ہوا تھا جو ان کی اخلاق درست کرتا اور انہیں تہذیب سکھلاتا صدیوں تک ریگستان میں آزادی کی زندگی بسر کرنے کے سبب ان میں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 بدکاری اور شراب خوری اور جوئے بازی کا بازار گرم تھا لوگ ایک دوسرے کے سامنے بے تکلف بہ رہنا ہو جاتے تھے عورتیں کعبے کا طواف کرتی تھیں حرام و حلال کی کوئی تمیز نہ تھی عربوں کی آزادی اس قدر بڑھی ہوئی تھی کہ کوئی شخص کسی قاعدے کسی قانون کسی ضابطے کی پابندی کے لیے تیار نہ تھا نہ کسی حاکم کی اطاعت قبول کر سکتا تھا اس پر جہالت کی یہ کیفیت کے ساری قوم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 ایک خدا کے مخلوق ہیں وہی تمہارا پیدا کرنے والا ہے وہی رزق دینے والا ہے وہی مارنے اور جلانے والا ہے سب کو چھوڑ کر اسی کو پوجو سب کو چھوڑ کر اسی سے اپنی حاجتیں طلب کرو یہ چوری یہ لوٹ مار یہ شراب خوری یہ جوا, یہ بدکاریاں جو تم کرتے ہو سب گناہ ہیں انہیں چھوڑ دو خدا انہیں پسند نہیں کرتا سچ بولو انصاف کرو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 ایک دن دو دن نہیں اکٹھے تیرہ برس تک سخت سے سخت ظلم توڑے یہاں تک کہ اسے وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور پھر وطن سے نکال کر بھی دما لیا جہاں اس نے پناہ لی تھی وہاں بھی کئی برس اس کو پریشان کرتے رہے یہ سب تکلیفیں اس نیک انسان نے کس لیے اٹھائی صرف اس لیے کہ وہ اپنی قوم کو سیدھا راستہ بتانا چاہتا تھا اس کی قوم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 نہ اس کے بعد کوئی کہہ سکا عرب والوں کو اپنی شاعری اپنی خطابت اپنی فساحت پر بڑا ناز تھا اس نے عربوں سے کہا کہ تم ایک ہی صورت اس کلام کے مانند بنا لاؤ مگر سب کی گردنیں آجیزی سے جھک گئیں حد یہ ہے کہ خود اس شخص کی اپنی بول چال اور تقریر کی زبان بھی اتنی اعلیٰ درجے کی نہ تھی جتنی اس خاص کلام کی تھی چنانچہ آج بھی جب ہم اس کی دوسری تقریروں کا مقابلہ اس کلام سے کرتے ہیں تو دونوں میں نمایا فرق محسوس ہوتا ہے اس نے اس نے ان نشین انسان نے حکمت اور دانائی کی ایسی باتیں کہنی شروع کی کہ نہ اس سے پہلے کسی انسان نے کہیں تھی نہ اس کے بعد آج تک کوئی کہہ سکا نہ چالیس برس کی عمر سے پہلے خود اس کی زبان سے وہ کبھی سنی گئی تھی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 اس نے تیئس برس کی مدت میں اپنے اخلاق اپنی نیکی اور شرافت اور اپنی اعلیٰ تعلیم کے زور سے اپنے دشمنوں کو دوست بنا لیا اپنے مخالفوں کو موافق بنا لیا بڑی بڑی طاقتیں اس کے مقابلے میں اٹھی اور آخرکار شکست کھا کر اس کے قدموں میں آ رہی اس نے جب فتح پائی تو کسی دشمن سے بدلہ نہ لیا کسی پر سختی نہ کی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 وہ اس تنہا انسان کے اثر سے تیس برس کے اندر یقائق ایسے زبردست ہو گئے کہ انہوں نے ایران روم اور مصر کے عظیم الشان سلطنتوں کے تختے اُلڑ دیئے دنیا کو تمدن تہذیب اخلاق اور انسانیت کا سبق دیا اور اسلام کی ایک تعلیم اور ایک شریعت کو لے کر ایجا افریقہ یورپ کے دور دراز گوشوں تک پھیلتے چلے گئے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 کہاں سے اس کے پاس ایسا علم آ گیا؟ کہاں سے اس میں یہ طاقت پیدا ہو گئی؟ ایک اکھیلہ انسان ہے اور ایک ہی وقت میں بے نظیر سپہ سالار بھی ہے ایک اعلی درجے کا جج بھی ہے ایک زبردست مقنن بھی ہے ایک بے مثال فلوسفر بھی ہے ایک لا جواب مسلح اخلاق و تمدن بھی ہے ایک حیرت انگیز ماہر سیاست بھی ہے پھر اتنی مصروفیتوں کے باوجود وہ راتوں کو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 محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیغمبری کی دلیل خود ان کی سچائی ہے ان کے عظیم الشان کارنامے ان کے اخلاق ان کی پاک زندگی کے واقعات سب تاریخوں سے ثابت ہیں جو شخص صاف دل حق پسندی اور انصاف کے ساتھ ان کو پڑھے گا اس کا دل خود گواہی دے گا کہ وہ ضرور خدا کے پیغمبر ہیں وہ کلام جو انہوں نے پیش کیا وہ یہی قرآن ہے جسے تم پڑھتے ہو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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نوئے انسانی کے لیے خدا کے پیغمبر ہیں ان پر پیغمبری کا سلسلہ ختم کر دیا گیا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 تاریخ میں ان کا نقشہ ایسا صاف نظر آتا ہے کہ گویا ہم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں دنیا کے کسی شخص کی زندگی بھی اتنی محفوظ نہیں جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ ہے ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق لے سکتے ہیں یہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے پیغمبر کی ضرورت نہیں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 کیا ہدایت لے کر صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے؟ طریقے زندگی کو صلی اللہ علیہ وسلم نے رائج کیا اور کن طریقوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹانے اور بند کرنے کی کوشش فرمائی بس جب کہ آپ کی تعلیم و ہدایت مٹی ہی نہیں تو اس کو ارنو پیش کرنے کے لیے کسی نبی کے آنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے دو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 لہذا اب کسی خاص قوم کے لیے الگ نبی کے آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس طریقے سے تیسری وجہ بھی دور ہو گئی اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والا